اور لوت کو ہم نے حکومت اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات بخشی جو گندی کام کرتی تھی بے شک وہ برائی لوگ بے حکم تھے